بس اللہ صحمد اللہ, اللہ علی محمد محمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکینہ صلی اللہ علیہ مجید خان اور میرا نشید ملو خان الرامی باقی تو ہم سامان خان الرامی سب سلام سلامت کرتے ہیں بارہ چاہ کچھ جو ہے چھٹیوں کے بعد ایک تو رمضان کی جیسے سے کچھ احساس فقے کا درست نہیں دے پایا پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو کراچی میں بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے جو ہے صحت ساتھ ہی نہیں دے کیونکہ آپ لوگوں کو پھکے کی درس کو اجامہ دے دوں ابھی کچھ بہتری آیا ہے تو بس دعا کریں کہ ہم اس درس کو تسلسل کے ساتھ اختتام تک پہنچائیں آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال ہوں انشاءاللہ اس کے اختتام تک پہنچ جائیں گے کیونکہ اب زیادہ چیزیں باقی نہیں رہے بنیادی چیزیں ختم ہوا ہے اب چھوٹے چھوٹے باب ہیں تو آج درس نم باب نمبر تینتیس کا جو ہے پہلا درس ہے ہو سکتی ہے کہ درس میں ختم ہو جائے دو درس کریں گے تو اس سے پہلا درج جو نمبر ایک باب اللقطہ ہاں جی یہ نقطہ کے لفظ پہلے بھی آیا اس کے دو معنی ایک دفعہ وسیع مفہوم میں تین چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا نقطہ یعنی گمشدہ شدہ انسان کے لیے بھی جانور کے لیے بھی سامان کے لیے بھی استعمال کیا پھر بعد میں جو ہے اس ایک عمومی ہیڈنگ میں پھر آپ نے پڑھ لیا کہ پھر جو ہے انسان جو گر پڑا اس کے لیے مخصوص نام جو وہ لقیت اور ملکوط ممبوس نام دیا ہاں جی اور اسی باب میں اس کے بعد جو حیوانوں میں سے جو گر گیا ضائع ہو گیا گم ہو گیا مالک کے بغیر آپ نے کہیں پایا اس کو زوال رکھا یہ دو باب ختم ہو گیا ابھی جو ہے اس سامان وغیرہ کے بارے میں کوئی پیسہ جو ہے ہاں جی گم ہو گیا کسی کا تو آپ نے راستے میں آپ کو کوئی پیسہ ملا کوئی کپڑا ملا کوئی جوتا ملا یا کوئی بھی استعمالات زندگی میں آج کل موبائل ملا لیپ ٹاپ ملا ہاں راستے میں کسی کا پڑا ہو آپ کو ملا کوئی مالک کے بغیر اور ایسے جگہ پر کہ وہاں کوئی مالک بھی نہیں ہے اگر وہاں اس کو اور آپ خود مطمئن نہیں کہ میں اس کو اٹھاؤں تو میں مالک کو پہنچا دوں لیکن کوشش کروں لیکن جو ہے اگر وہاں چھوڑے لوں تو کوئی غیر دانت دار آدمی اس کو تو پھر اس کے ضائع ہونے کا امکان ہوتی ہے لہذا جو ہے اس کے بارے میں اب آج جو گری پڑی چیزوں کے بارے میں اب اس میں پیسے بھی آتے ہیں اور سامان بھی آتے ہیں اب میں انسان اور جانور نہیں ہیں یہاں لوکتا سے ملاد اس لیے لوتہ جو ہے اس کا اصل استعمال جو ہے انسانوں اور جانوروں میں نہیں ہے اس کا اصل استعمال گری پڑی چیزوں کے بارے میں پیسے اور دوسرے سامان کے لیے اصل اس کا استعمال ہے تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں جو, جو ہے شاہ سے شاشد رہا ہوں فرماتے ہیں سیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انیل لقت ہاں جی نقطے کے بارے میں یعنی گری پڑی ہوئی چیز کسی کو ایک راستے سے مل گیا اس زمانے میں ہم تو پر پیسہ جو ہے تھلوں میں رکھتے تھے کیونکہ سکے ہوتے تھے تو تھلے میں رکھتے تھے اور تھیلے جو ہے آج کل جو ہے ہاں جی اس کے لیے جو ہے معصور سے بناتے تھے تو تھیلے میں جو ہے ایک اس کے تھیلے کو باندھنے کے لیے رسی ہوتی ہے اس کو جو ہے ہاں جی سربند بولتے ہیں اور یہ بقری بات آپ رسی کو باندھیں گے تو کچھ ایسا اوپر چھوڑ دیتے ہیں تھیلے کا جو سیرا ہے ہاں جی تو اس کو جو ہے سرپوش بولتے ہیں تو یہاں جو ہے شاست فرماتا ہے آپ سے القطہ کے بارے میں گرے پڑے ہوئے سامان جو کسی کو مل گیا یہاں اشارہ پیسے کے بارے میں ہو رہا ہے پیامبر کے جواب سے تو پوچھا گیا تو بھکال آپ نے فرمایا اگر کسی کو کوئی گرا پڑا ہوا کوئی سامان مل گیا یا پیسہ مل گیا تو آپ نے فرمایا سب سے آپ نے فرمایا اس کے بعد میں فرمایا بھکالہ پیارے نوی نے فرمایا عارف سب سے پہلے جب آپ کو سامان مل گیا آپ پہچان لو صحیح طریقے سے اقتاصہ اس کے سرپوش کو یعنی یہ جو تھیلا ہے اس کے اوپر جو سیرا ہے اس کا کپڑا کس طرح ہے اس کا کلر کس طرح ہے ریشمی ہے سادہ کپڑا ہے وائٹ ہے بلیک ہے کس کلر میں ہے اس کی جو سرپوش کو تھیلے کے کلر وغیرہ خاص طور پہ اس کے سرپوش یعنی اس کے اوپر والے جو ہے جہاں رسی باندھتے ہیں ہاں جی آخری حصے میں تو اس اوپر جو باقی رہتا ہے اس اس کو بولتے ہیں سرپوش ہاں جی تھیلی کھا ایک کھا ہوتے ہیں ایک کھچیو ہوتے ہیں باننے والے چیز کو غلطی میں کھچو ہوتے ہیں لیکن اوپر والے ایسا جو ہیں جہاں سے جب سامان اندر ڈالتے ہیں اس کو غلطی میں تو کھا بولتے ہیں تھیلی کھا بولتے ہیں اس کو اردو والوں نے جو ہے یہاں پر سرپوش تجمہ کیا فارسی اصل میں تو فقال نے فرمائے عارف تو جب ایک ٹھیلا میں کوئی چیز آپ کو ملے تو پہلے اصو خود پہچانو اس کی عکاس کو یعنی سرپوش کو اس کے سرے کو وقوع یہاں اور اس کے سربند جو رسی وغیرہ باندھا اس رسی کو پہچان لو کون سی رسی پہچاننا ہے کس طرح کا ایک کیسا ہے کس کا لڑکا ہے وہ اس کو صحیح پہچان لو یعنی اپنی جگہ پر ایک صحیح نشانی کو اس ٹھیلے کا پتہ کرو سم عرف پھر جو ہے اس کو اپنے گھر میں محفوظ رکھو کسی کو نہیں بتانا ہے کیونکہ بتائیں گے وہاں وہ یہ نشانی بتائیں گے آپ سے لے جائے گا پھر آپ نے ملا اس کو اپنے پھر محفوظ رہنا اس کا کی کیا کیا خصوصیتیں کسی کو بھی نہیں بتانا آتے گھر کے افراد کو بھی نہیں بتانے پھر کیا کریں سم عرف پھر اس چیز کے آپ جو ہے معروفی کرائیں صنعت ایک سال یعنی کیا ہے آپ گلی کوچوں میں یا مسجد کے باہر یا جہاں گاؤں میں جہاں لوگ جم ہونے کی جگہ ہیں اس کو چوپال بولتے ہیں ہمارے چنگ چنگنا بولتے ہیں ہاں جی جہاں شام کو لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے جگہوں پر کوئی بھی اجتماع اجتماع ہونے کی جگہوں پر ایک سال آپ اس کی تعریف کریں یعنی لوگوں کو بتاتے رہیں ایسا کوئی چیز پوچھ پیسہ مجھے ملا ہے اس کی نشانی بتا کے لے لو مجھ سے یا کوئی سامان ملا ہے اس کی نشانی بتا کے مجھ سے لو لو بول کے اعلان کریں آج کل کر جو ہے لکھ کے بھی آپ بیچ سکتے ہیں آسانی ہے ہاں جی کاغذ پر صحیح واضح کر کے جلی خرم میں موٹے خرم میں لکھ کے مثلا مساجد پر یا اہم اجتماعی جگہوں پر سکول کالج وغیرہ ہیں ان پر یا کوئی سرکاری دفاتر ہے اسی علاقے میں ان پر آپ وہ اشتہار کو چھاپ لو تو آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ اعلان کا آج کے دور میں یہ ہے تو ہرما ایک سال تک آپ اس کا اعلان کرو اذا اخبار رب القطف دین جب آپ نے لیکن جب آپ نے اعلان کر دیا اور آپ کو بتا دیا اخبار نے آپ کو بتا دیا باخبر کے بتا دیا رب القتی اس گری پڑی ہوئی چیز کے مالک نے کیا اس نے بتایا کیا بتایا اس نے خبر دیا بال اس تھیلے کی پوری پوری علامت بتا دیا اس کے سرپوش کو اس کے سربند کو اس کے اندر کیا چیز ہے رقم ہے تو کتنا ہے سامان ہے تو کیا ہے وہ پورا پوری علامت اس نے بتا دیا اور وہ بالکل برابر آیا تو حکم کیا ہے دو پھیا لے لوکتا تو, تو وہ گری پڑی ہوئی آپ کو جو سامان ملا وہ اس کو دے دیں ہاں جی اچھا تو یہ چیز آپ اس لوکتے کو اس بندے کو دو پھیلا لے لوکتا تو, تو لوگتے کی سامان اس کو آپ دے دیں اور لوکا ہاں جی دوفیا لے تو اس سامان کو اسے حوالہ کریں لوکتا کس کہتے ہیں دوبارہ فرماتے ہیں الختہ تو ہی آؤں لوگتا اس چیز کو آ جاتا ہے ماں جو کہ تس کو جو گر گیا من مالک یا اصل مالک سے فلقعن میدانوں میں ہاں جی ابل عمران یا آبادی میں ہاں شہر میں گلی کوچوں میں بازار میں یا با... میدان میں کہیں گر گیا کسی کے ہاتھ سے کسی کے اس کے حاصل مالک سے گر گیا ہاں جی پھر وہ جو گر گیا تو ہم طاقت تھا پس جس کسی نے بھی اس کو اٹھا لیا تو اس کو چائے یمو اس کو چائے ایں یقن آمن علانو شہی اس کو چاہے کہ وہ امن میں ہو او امین ہو اپنے نصف خیانت کرنے والا نہ ہو میرا خیانت خیانت سے اس کا اپنے نصب مطمئن ہو اس امانت میں خیانت کرنے سے وہ خود آئین نہ ہو کوئی جو بھی مال ملے جب میں ڈالنے والا چکے سے نہ ہو. اس کو وہ امین ہو امن میں ہو ما ہاں جے اپنے نصب خیانت کرنے سے دوسروں کے سامان میں ہاں جی میرا خیانت بھی اس کی چیز میں تو جس نے ویف پھٹھایا اس کو امین ہونا چاہیے اس سامان کے بارے میں وہ یہ جب و عارف حفظ جس کو ملا یہ سامان اس پر واجب ہے اس کی تعریف کرائیں اعلان کریں صنعت ایک سال برا فلع میں دنوں کو دنوں کا اعلان کریں لا فلّی نہ راتوں کو البتہ اعلان کریں تو ہر روز کریں نہیں. ولا یہ جب واجب نے اتوالی تسلسل کے ساتھ روزانہ اعلان کرنا ضروری نہیں بلفی البتدائے بلکہ شروع شروع میں آئے کل یومن ہر روز سے اعلان کریں مرتن ایک دفعہ پھر شمع کل عزبون پھر ہر ہفتے میں مرتن ایک دفعہ اعلان کریں جمعے کے دن میں جیسے جمعے پہ لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہجوم ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کو بتایا مجھے کوئی سامان ملا ہے جس کے سکھاؤ وہ لے لیں صمہ کل شان فریق جو ہے ہفتے میں بتانے کے بعد پھر ہر مہینے میں ایک دن بتائیں مرتن اور مرتن یا دو دفعہ پندرہ, پندرہ کے بعد تو ایک تو یہ ہے اعلان کرنے کا جو ہے آپ کو ہاں ترقہ بتایا شروع شروع میں ہر روز اور دین کو ہونی چاہیے پھر جو ہے ہر ہفتے میں پھر جو ہے مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اور اب اعلان کرنے کی جگہ کہ اپنے گھر میں چپکے سے اعلان کریں چھت پہ سے اعلان کریں نہ بلکہ وہ مواز و تاریخ اعلان کرنے کی جگہ یم بگی لازمی ہے چاہے انتقنی یہ کہ ہو مجمع ناسر لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ہونی چاہیے جہاں لوگ ہوتے ہوں کل مساجد جیسے مساجد میں وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے جگہ جیسے چوپال وغیرہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں غذر قطر کے چاندنا وغیرہ ہاں ایسے جگہوں پر جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں جہاں وہاں اعلان کریں وہ لفظ ان طرح آپ کو ایک سامان دیکھا گرا پڑا ہوئے راستے میں اور آپ کو یہ گمان ہو جائے کہ اگر آپ اس کو نہ اٹھائیں کہ ان طرح اس کا نہ اٹھیں وہاں چھوڑ کے رکھیں یوں ممکن یا خزا اس سامان کو اٹھا لیں گے مل دنت اللہ ایسا کوئی شخص جو دینت دار نہ ہو اور وہ اس کے سامان کو ہڑپ کر لے ایسی جو اگر آپ اس سامان کو نہ لینے کی سرب میں کسی ہنج بددیانت شخص یا بیمان شخص کے اٹھانے کا آپ کو گمان ہو جائے اور ماحول جگہ ایسا ہو تو وہ جگہ واجب ہے التقاط تو اس کا آپ کو اٹھانا واجب ہے ہاں جی اب یہ جو ہے بھائی حرم کے اندر سے بھی ہم اٹھا سکتے ہیں مسجد کے اندر سے بھی اٹھا سکتے ہیں جہاں کوئی مالین نہ ہو یا چل کوئی مخصوص جگہ فرماتے ہیں تصاوت برابر ہے ماکین اللقت گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے کے حوالے سے برابر ہیں مال حرمی حرم کے ساتھ اور دوسری جگہ بھی حرم میں بھی ایک سامان بزن مالک پڑا ہوا ہے تو آپ وہاں اٹھا کے اس کا اعلان کر سکتے ہیں کیوں لیکن لین نل کیونکہ حرامی شہد بےمان شہد حرم میں حرم میں بھی حرم پاک میں بھی کا سارل ماکر دوسرے تمام جگہوں کی طرح ہوتے ہیں بلاک شروع بلکہ زیادہ ہوتے ہیں مکھیں بلکہ حرم میں جو ہے حرامی لوگ زیادہ ہی ہوتے ہیں چور ڈاکو زیادہ ہی ہوتے ہیں اور واقع زیادہ ہی ہوتے ہیں حسن کعبے میں طواف کے دوران لوگوں کو بہت لوٹتے ہیں کیونکہ انسان کو کوئی ہوش ووس نہیں رہتا ہے کبھی تو آپ ہاتھ اوپر ہے تو نہیں لے لیجیے ایسا نیچے تو اوپر نہیں لے جا سکتے تو ایسے میں ان کو آپ کی جیب کرنا آپ کے جو ہے پیٹی کاٹنا سب آسان ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا آپ جہاں سے بھی ملیں لے سکتے ہیں اگر ہمارے ولیل ملک اب جس کسی نے بھی گری پڑی اس چیز کو اٹھا لیا تو اس کے لیے جائز ہے تمل ہوا اس کا خود مالک بن جائیں مالک بن کے اس کو استعمال کریں لیکن کب یعنی ایک سال اعلان کرنے کے بعد لیکن یہ بھی اس وقت ہے ہاں جی لیکن اس نیت کے ساتھ جب بھی وہ مالک ملے گا اس کو میں نے یہ چیز دینا اس نیت کے ساتھ آپ مالک بن سکتے ہیں اب اتفاق جو آئی اس کی حفاظت کریں امانتً بطور امانت اس کی حفاظت کر کے آپ اپنے پاس رکھیں اب اعلان کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ اپنے پاس پڑھ رہے ہیں جب وہ آئیں اس کو دے دیں لیکن اب یہ آئے گا ایک اور صورت بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی مالک نہ ملا اور تو آپ کو رکھنے سے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو آپ صدقہ کریں ہاں یتیم کو مسکین کو یا مسجد مسا وغیرہ کو کسی بھی جو صحیح شریف جو ہے صدقے کی جگہ پہ دے سکتے ہیں امانتاً جو ہے ہاں جی اس کا یا بطور امانت جو ہے محفوظ کریں بعد یو عارف آج ایک سال اس کے اعلان کرنے کے بعد ویسے آپ نہیں بن سکتے ہیں مالی بن کے استعمال نہیں کر سکتے سے بلکہ ایک سال اعلان کرنے کے بعد یا آپ مالک بن کے اس کو استعمال کریں یا خود مالی بن جائیں لیکن اس نیت کے ساتھ جب بھی وہ بندہ ملے تو اس کو دے دوں گا ہاں جی یا جو ہے لیکن جو ہے یہ مالک بننے کے استعمال کرنے والی صورتیں بھی جو ہے دوسرے جو فقی موازین کو سامنے رکھیں ابھی باہ ہاں جی تو اس کا بھی مہرج جو ہے وہ وہ جہاں خود خود بھی صدقے کے مستحقین میں سے ہو اس کو اٹھائے نہ خود کے مستحقین میں سے ہو تو بالکل نہیں ملا تو خود اس کو مالک بن کے استعمال کریں کیونکہ خود سزقے کے مستحقین میں سے باقی بطور امنت رکھنے کے لیے تو سامان ویسے پڑے رہنا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خود مالک کر کے اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے کام میں لانے کے لیے خود غریب ہو تو استعمال کر سکتے ہیں اگر پھر بھی تو مالک بن کے استعمال کریں پھر اس کو دینے کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے سزقے کے طور پر نیت کر کے استعمال کریں خود مالک بن کے لیکن یہ دونوں صورتیں مالک بن کے استعمال کرنا اس کی حفاظت کرنا بطور امانت اس باتیں بادن فاصرت ایک سال اس کے مسلسل جیسے پہلے ترقی بتائے اعلان کرنے کے بعد ولا فی یہ دل اگر یہ سامان سامان اٹھانے والے کے ہاتھوں سے یہ تلف ہو جائیں من غیر تقسیری اس کی کوتاہی کے بغیر جنہیں اٹھائے کے ہاتھ سے یہ چیز ضائع ہو جائے اس کی کوتاہی کے بغیر ہاں حضیۃ اللہ یجمن تو اس کا ضامن نہیں ہے وہ جیسے اس کا خاصراب بھرنے کے لیے وہ پاون نہیں ہے کیونکہ وہ غیر اختیاری طور پر اس سے ضائع ہو گیا لیکن جب اس سے ضائع ہو جائیں جیسے اس کے ہاتھوں سے کسی نے چوری چور ڈاکے نے چھن کے لے گیا ہاں جب جو ہے اللہ کے بوٹ پر مثلا تو ایسی صورتوں میں جو ہے جو ہے وہ ضامن نہیں ہیں لیکن فرماتے و یہ اسپ وہ اور مصطعف ہے اشاع سے جس کے ہاتھوں سے گرے پڑے ہوئے سامان جو ملا تھا وہ ظاہر صرف میں اس کے لیے مصطاف ہے الشاعد و الا تعلق اس کے طلب ہونے پر کسی کو گواہ قرار دے دیں کسی کو گواہ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے مصطحف ہے باقی فرماتے ہیں ولاکانت لقتا تو حقیراً اور اگر یہ گری پڑی ہوئی چیز حقیر چیز ہو زیادہ تملک و تو پھر اس کے لیے جائز ہے خود مالک بن جائیں بلا تعریف اعلان کی جیسے پانچ دس روپئے آپ کو ملا تو اعلان کے بغیر آپ اس کو مالک بن سکتے ہیں والمحقرات محاکرات حقیق ملا کون سی چیزیں اللہ وہ چیزیں ہیں قیمت اور جن کی قیمت لیس بے قادر درہم ایک درہم کے قیمت کے برابر نہیں ہے تو ایک درہم کی قیمت اگر آپ نے معلوم کرنا تو اس سال جو زکوٰۃ کی جو ہے نصاب جو چوالیس ہزار چار سو پندرہ ہیں ٹھیک ہے تو چوالیس ہزار چار سو کو آپ دو سو سے تقسیم کریں دو سو درہم سے تو جو جواب آئے گا وہ ایک درہم کے قیمت بنے گا جو جو درہم کی قیمت بنے گا اس قیمت سے کم کا ہے تو آپ اس کو مالک بن کے استعمال کر سکتے ہیں اعلان نہ کریں تو وہاں پر گناہ گار نہیں ہے لیکن اس کا بھی صدقہ کرنا زیادہ رہتا ہے واضح القطی اور نقطۂ کا اٹھانا امن النسبی نسبئن ہاں جی یہ کہ نصب یعنی بات موقع محال کی مناسبت سے ہے بہ نسبت الملت اٹھانے والے کے لحاظ سے بھی والم کے تیس جگہ کے لحاظ سے بھی والمزن عظمی نتیج اور وقت کے لحاظ سے بھی فی فیمین ایک جگہ پر کان بازن واجف ہو جاتی ہے جہاں ضائع ہونے کا امکان ہو اور آپ کا اپنے نصف اطمینان ہو کہ آپ اس میں خیانہ نہیں کریں گے وہ بھی مالین اور اس جگہ پر اس کو اٹھانا مشتاف ہے جہاں اور لوگ بھی اچھے لوگ ہیں اٹھا سکتے ہیں اس سے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو وہ بھی محل مقرون اور ایسی جگہ کچھ جگہوں پر اس کا اٹھانا مخرو ہے ایک تو آپ کو اپنی نث پر نہ ہو دوسرا جو ہے یا وہاں جو ہے ہاں جے سے اٹھانے سے آپ خود بدنام ہونے کا آپ کو کوئی خدشہ ہو وہاں اٹھانا مقروع ہے وہ بھی مالین حرام ہے اور بیاض جگہوں پر حرام ہے جہاں کس دوسرے کے گھر کے سامنے ہے ہاں جی تو بھی آواز اٹھانا حرام پھل متدع پس نپس دیندار شخص کو ہاں جی یم اس کو چاہیے انجینجرا یہ کہ وہ جو صحیح طریقے سے دیکھنے لاسلہ ہے ان صورتوں میں سے جو سب سے بہتر صورت ہے اس کو دیکھ کر گری ہوئی چیزوں کو اٹھائیں عاملہ بھی ہی اور اس پر عمل کریں آخر میں ایک اہم حکم بتا رہے ہیں ہاں جی و اقفا گری ہوئی چیزوں کا وہ چھپانا حرام وہ حرام ہے ہاں جی بھی جمیل عازمنتی تمام جگہوں پر امکنتی جگہوں پر عزمنتِ واقعوں میں اللہ سارنہ تمام لوگوں پر گری پڑی ہوئی چیز جب آپ کو ملیں گے اس کا اعلان کرنے اس کے اقامات پر عمل کرنے میں اس کو چھپانا آپ کسی سرم میں بھی جائز چھپانا یہ جو ہے چوری کے مانن ہے اللہ ہم سب کو ہاں جی امانت امین بننے کی توفیع عطا کریں